آج کے سبق میں آپ نون ساکن اور تنوین کے احکامات میں سے تیسرا حکم جو اقلاب کے بارے میں ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں یاد رکھیں کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں جو قاعدہ اختیار کیا جاتا ہے اس قاعدے کا نام ہے اقلاب کیا نام ہے اقلاب, اقلاب, اقلاب یا ابدال ابدال دونوں میں سے کوئی نام بھی آپ پکار سکتے ہیں یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے اب چند ایک آپ کی مثالیں سن لیں نون ساکن کی مثال ایک کلمے میں جیسے یہ نون ساکن ہے بعد میں با آ رہا ہے تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس اخلاب یعنی ابدال کی وجہ سے یہاں ہونے کی آواز پیدا ہوگی اور وہی ایک الف کے برابر یعنی دو حرکات کے برابر آواز ناک کے بھاشے میں ٹھہرے گی ہوم یہاں देखिए پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے یہاں ایک چھوٹا سا نیند تحریرن کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نوٹ ساکن با کی وجہ سے یہاں نیند کسی آواز پیدا ہوگی ہونے کی ان بی ہم ان بی ہم تم بھی تم بی تو تم, بی تو تم ام ام یہ تھی مثالیں جو نون ساکن کی ہیں اور ایک کلمے میں ہے اگر نون ساکن کے بعد ایک کلمے میں با آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے اور دوسرا ہے نون کی مثالیں نون ساکن کی دو کلموں میں کہ اگر ایک کلمے میں نون ساکن ہو دوسرے کلمے میں با آ جائے تو وہاں بھی اقلاب ہوگا اور اس کو یوں پڑھیں گے ام بوری امبورکا نمبا بعد لیکن اخلاق ایک الف کے برابر ہو زیادہ لمبا نہ ہو یؤمن یہ تھی مثالیں نون ساکن کی دو کلموں میں اب تنوین کی مثالیں دو کلموں میں لے لیں کہ جب تنوین کے بعد ہمیشہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کی مثالیں دو قلموں میں آتی ہیں نون ساکن تنوین کے قواعد یہاں علیم ہے بعد میں با آ رہا ہے تو یہاں بھی اخلاق ہوگا بذات مماتوری علیم بذات عالی علیم بے علیم میں تم بالی دو حرکات کے برابر اخلاب ہو ہک میں تم بالی خواتون ابیدم بیما دم بیمی بی عزیز بی بی بی بی بی بی بی بچوں یہاں آپ نے اخراب قاعدہ سمجھ لیا کہ جب بھی نون ساکن یا تنگیم کے بعد ہر صبح آ جائے تو وہاں اقلاب کی وجہ سے ایک الف کے برابر آواز ناک کے بانسی میں چہرتی ہے اب آئیے ایک چھوٹا سا قاعدہ آپ اور سمجھ لیں جو ان اقسام میں سے تو نہیں علیحدہ بلکہ ایک قاعدہ ہے وہ ہے اظہار مطلق اظہار مطلق, مطلق, مطلق, مطلق, مطلق, مطلق, مطلق پہلے آپ اظہار حلقی پڑھ چکے اس کے بعد اسغام پڑھا اور تیسرا قاعدہ اقلاب پڑھا یہ علیحدہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ایک کلمے میں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ادغام ہوتا ہے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو ہمیشہ دو کلموں ہوتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاروں الفاظ ایک ہی کلمہ ہے اور یہاں چاروں میں نون ساکن بھی ہے یا بھی ہے واؤ بھی ہے یہاں یاد رکھیے کہ نون کا اظہار ہوگا اسی قاعدے کا نام اظہار مطلق ہے جب اس کو پڑھیں گے اب دنیا نہیں کریں گے بلکہ پڑھیں گے ادنیاد اد اد دنیا, اد دنیا, اد دنیا نون کا اظہار ہوگا ایک تو وہ بات مانے ہے کہ کیونکہ یہ دو کلموں میں نہیں لہذا یہاں ادغام نہیں ہوگا اظہار ہوگا اور دوسرے اگر دنیا پڑھیں تو اس لفظ کی خوبصورتی اور حسن بھی باقی نہیں رہتا لہذا یہاں نون پر اظہار ہوگا اور قرآن پاک میں پورے قرآن میں صرف چار الفاظ ہیں یہ چاروں جہاں کے اظہار مطلق ہوتا ہے اظہار نہیں ہوتا ادنیا بنیا نن بنیا نوئن و نن یہ چاروں ارفاض آپ ذہن نشین رکھیے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی چاروں آئیں گے وہاں نون پر اظہار ہوگا اس قائدے کے نام اظہار مطلق ہے اور نون ساکن کے بعد دو کلموں میں دو جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے لیکن یہاں بھی اظگام نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے یاسین یاسین والقرآن الحکیم حقیمی حقیمی نون نلمی یہاں دونوں جگہ پر آپ نے اظہار کیا نون کا یہاں بھی اور یہاں بھی اور یہ اظہار مطلق جو چار الفاظ ہیں قرآن پاک میں ان کو ذہن نشین رکھیے جہاں کہیں آئیں گے آپ نون کا اظہار کریں گے تو عزیز طلبا آج کے سبق میں آپ نے نون ساکن تنوین کا تیسرا قائدہ اختلاف پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار مطلق اظہار مطلب کے متعلق بھی آپ نے باتیں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توقع قطع فرمائے